یہ تھا کہ والدین جو فوت ہو گئے ہوں تو ان سے جو سزا نماز ہو گئی ہو کیا اولاد اس کو ادا کر سکتی ہے نیت میں ان کی طرف سے پڑھ کر سزا ادا کر سکتی ہے جی شکریہ نماز کے بارے میں یہی ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور کوشش کریں کہ جو نمازیں رہ گی ان کا فکری دے دیں نماز کسی کی طرف سے قزا نہیں پڑھی جا سکتی اور روزے کا چونکہ حکم آ گیا ہے کہ روزے جو ان سے چھٹے ہوئے ہیں باری کی حالت میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں اور اس کا بلی جو ہے روزہ رکھے حد بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں رکاوٹ نہیں دی یا نمار نہیں تھی تو اس کی میارت کا کہیں حکومت نہیں پڑا وہ ان کی طرف سے حکم سے قدا ہو چکی وہ ان کے بلی جو ہے وہ کدا نہ نہیں کر سکتے ہاں ان کی طرف سے فیڈیاں دیں سوا دو کلو دیکھا گئے ایک نماز کے حساب سے دو کریم کچھ پر